بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد واٹسپ گروپ کے تمام گروپس اور تمام واٹسپ گروپس کے اور شامل اقبار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ گفتگو جو ہے امیر کابیر رحمۃ علیہ کی کتاب جو بہت ہی مختصر کتاب ہے دو تین صفحات پر مشتمل جس کے نام آپ نے رسالے در معرفت مذہب اعلی نام رکھا تھا اور چونکہ اس میں اس رسالے کو آپ بہت اہمیت دے رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ہر اہل تحقیق کو اور اس رسالے کو صحیح طریقے سے جاننا چاہیے اور اس کے مندرجات کو سمجھنے تاکہ تصوف جو ایک برحق عقائد پر مبنی ہے عقائد اور اعمال پر جو خدا تک پہنچانے والی اس کے اندر بہت سے لوگ اس حق کے لباس میں آ کر حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے تاریخ میں لہذا ہمیں بھی جو ہے ان چیزوں سے آشنا رہیں تاکہ تصوف کا نام جو ہے چونکہ ہاں جی آپ فرما رہے ہیں گیارہ گروہ ہیں بارہوں گروہ تصوف کے میں سے گیارہ گروہ گمراہ لوگ ہیں وہ اللہ رسول سے دور ہیں اور جو آخری گروہ جو ہے وہ سجے راستے پر ہے تو اس سلسلے میں آپ کا یہ چھٹّا درس سے اور آخری درس ہے اس کتاب کا تو اس میں آخری جو گروہ ہیں ان آپ امیر کا بیج مذہب علم اجنا شرہ فرماتے ہیں یعنی تصوف کے جو ہے وہ ترق ہے جس پر آجمِ اہلت علم السلام چل رہے ہیں یعنی آئم اہلویت علم بارہ آئم اہلویت سے تصوف کے بارے میں یعنی انہوں نے جو زندگی گزارنے کا پاک و طیب زندگی گزارنے کا ہاں جی ترقہ بتایا ہے اور اللہ اور رسول کے راستے کی طرف جو رہنمائی فرمایا فرما انسان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اس کی باتین کو پاک کرنے کے لیے جو ترقہ بتائے فرماتے ہیں وہ صحیح ترقہ ہے اس بارہویں گور خواب نے مذہب آئمۂ اسناشر بارہ آئمہ علیہ و سلام کا جو ہے ان کا مذہب اب ان کا مذہب کیا ہے چونکہ ہم اس کا نام نہیں بتا رہے ہیں ان, ان کا ترقہ بارہ آئمہ علیہ السلام کے ترقے کو آپ نے پسند فرمایا اور ان کی اس طریقے کی خصوصیات بیان کریں اسی اسی طریقے کو ہم ابھی مذہب صفائی امام اور کے نام سے ہم اسی نام سے ہم جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں امیر کبیر اسی سلسلے کی تعلیمات بتا رہے ہیں تو یہ ایک گروجبانہ علمہ علیہ السلام سے کے دین سلاسل نے ہاں جہ تعلیمات لے لیا اور اس پر عمل پیرا ہے اور ان کی کچھ خصوصیات آپ ہم پر مختصراً بیان فرما لیں کہتے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہیں ان کی خصوصیات میں سے چند ایک آپ بیان کریں اہم تو آپ فرمایا اماں مذہب کے بارہ وہ مذہب تصوص کی ان بارہ میں سے آخری فرقہ کہ بطریق طریقۂ حق تعالیٰ باشد وہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے اور برحق ہے آنان باشن یہ وہ لوگ ہیں کہ مطابعت قول خدا و رسول خدا کنند ان کے عام ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں ان کی فرامین پر عمل کرتے ہیں یعنی شریعت متحرہ پر وہ سو فیصد چلنے والے ہیں اس کے پیروکار ہیں شریعت کو مذاق بنانے والے لوگ نہیں ہیں وہ فرمانحا و فریضا بے وقت دجاورن اور اللہ کے جو بھی فرامین ہیں اور فرائض ہیں نماز و زیادہ زکات حاجی کی صورت میں ان سب وہ بھی اپنے اپنے وقت پر بجا لاتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے احکامات ہیں فار فر فرائض ہیں اپنے اپنے وقت پر بر وقت بجا لاتے ہیں یہ ان کی خاص خوشیت ہے کہ وہ شریعت کے سو فیصد پابند ہیں اور ہر ہر حکم کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اپنے وقت میں ادا ادا بجا لاتے ہیں اور اس میں کسی کو ان کی فضا وغیرہ ہونے کی جان بوجھ کے وہ موقع نہیں دیتے اور مزید اس کی جو خوبیاں ہیں وہ آج عشرت و اور یہ لوگ جو ہیں عیاشی رقص و سما ہاں جی ناشنے اور سما وغیرہ و شادی وغیرہ ضروری خوشیاں منانے سے جو اللہ کے نافرمانی میں ہوتے ہیں احتراج کنات ان سے اجتناب کرتے ہیں تو یہ رقص و سیما سماجی تصوف کے بعض کرو پڑھتے تو ذکر پڑھتے ہیں لیکن اس میں ڈول دھماکہ کا ساتھ ہوتی ہے ڈول ساتھ ہوتی ہے دف وغیرہ بھی بجاتے ہیں اور خوب ناشتے ہیں جی بھر بھر کے اور اس طرح اپنے آپ کو بڑا خدا والا قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہیں جو جومہ کے راستے پر ہیں وہ عشرت رخص اور سما اور شادی سے احتراز کرتے ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں نعمت ہائے حرام اور حرام نعمتوں سے اجتنابرد یعنی کوئی بھی حرام چیز جو اس کے لیے شرن حلال نہیں ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں یعنی وہ حلال حرام جو شریعت میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کرا دیا ان سے استفادہ کرتے ہیں جن چیزوں کو حرام کرا ان سے سختی سے پرہیز کرتے ہیں وہ ہر تہارے کی وہ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی نیک کام خود ران درمیان خلاق نہ نمایاں یعنی یہ لوگ یہ وہ اچھے خوبی کے مالک لوگ ہیں جب وہ کوئی بھی نئے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے اس نیک کام کے ذریعے سے اپنے اپنی شہرت طلب نہیں کرتے ہیں خود نمائی نہیں چاہتے ہیں لوگوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نیک کام میں نے کیا ہے اس نیک کام کو کھانے والا میں ہی ہوں اس طرح اپنی خود نمائی نہیں کرنا چاہتا ہے ہاں جی ہریہ اور شہرت وہ ساتھی سے احتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ کام کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں اس کے لیے مقصود اصل رب کی رضا ہے لوگوں کی رضا نہیں ہے وہ, فرماتے ہیں وہ بار خدرہ بالخلان ہے اور یہ اپنی بوجھ لوگوں سے نہیں اٹھواتے ہیں چنانچہ جیسے علیہ السلامی اس میں جو ہے اپنی معیشت کو دوسروں کے لیے اکیلے جو ہیں دوسروں کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں خود کماتے ہیں خود محنت کرتے ہیں خود زحمت کر کے کھاتے ہیں اس اس بارات کا یہ بھی مانا ہے اور یہ بھی معنیٰ ہے آپ اپنی کوئی بھی بوجھ دوسروں سے نہیں اٹھواتے ہیں جنانچی صحت علیہ السلام آپ کے دور خلافت میں آپ ایک بازار سے کوئی سامان اٹھا کے لے جا رہے تھے آپ کی خلافت کے دور کسی نے آپ سے اس کو اٹھانا چاہا مولا مجھ دے دے آپ کے لیے مناسب نہیں آپ نے فرمایا ابو الاء ل حق اپنی بیوی بچوں کا جو ہے باپ ہے وہ اس باوی بچوں کے لیے ان چیزوں کو لے جانے کا زی خود زیادہ حقدار بول کر آپ نے دوسرے کو نہیں دیا خلیفت المسلمین ہونے کے وجود خود نے اپنے بوجھ خود اٹھا کے لے لیا یہ ہمارے وائمہ ہیں ہاں جی جو کہ لوگوں کے لیے تاکہ مت تک کے لیے نمونہ عمل ہے اور یہاں آپ فرماتے ہیں بار خود برخلن اپنی بوجھ لوگوں پر نہیں ڈالتے ہیں کسی بھی دعوی سے کا سان کے شان راشنسن اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں ہاں جی ان سے آزوبی گزر وہ ان سے دور رہتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ جب انسان کو جانتے ہیں یہ بزرگ آدمی ہیں اللہ والا ہے تو ان سے نیکی کے کام کرنے نہیں دیتا ان کو ہاں جی ان سے کام نہیں لیتے ان کو کام کرنے دیتے ہیں، بھئی آپ بیٹھو ہم کریں گے بول کے کرنے نہیں دیتا ہے تو اس طرح اس کو نیکیوں سے وہ معروم ہو جاتا ہے لہٰذا یہ لوگ جو جانے پہچانے لوگوں سے دور رہتے ہیں تاکہ ایک ناشنا شاخ کی شکل میں لوگوں کی خدمت کریں ہاں جی اس سلسلے میں بھی ہمارا عیمہ واقعہ تھے امام کے واقعات ہیں جیسے امام سے نابدین علیہ السلام آپ ایک حش کے قافلے ساتھ جا رہے تھے ان میں سے کوئی آپ کو نہیں پہچانتے تو آپ بالکل ایک خادم کے طرح ان کی خدمت کر رہے تھے پھر دوسرے گروہ آیا اس میں امام کو پہچانے والے لوگ بھی تھے جب انہوں نے دیکھا یہ امام جو ہے ان کی اتنی خدمت کر کرے تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون سات ہے انہوں نے کہا یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے اپنے ٹیم ٹیم پہ عبادات بھی کرتے ہیں اور ہم سب کے لیے خادم کی خدمت کریں تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو امام جین العلادین ہے تو وہ سب حیران ہو گئے بھائی امام جین العابدین اور یہ تواز و یہ خدمت تو اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا اور وہ امام کو آپ کام کرنے نہیں دیں گے اس کو امام نے پھر اس قافلے کے ساتھ نہیں گیا امام پیشرا دوسرے قافلے کے ساتھ گیا جو امام کو نہیں پہچانتے تھے اس طرح ہمارا امام علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے ایسے نمنۂ عمل ہے ان سے دور رہنے کی وجہ نفس کی نہیں تاکہ نیکیاں ہی کریں لوگوں کے لیے کیونکہ لوگ تکلف میں ان سے نیک کام کرنے نہیں دیتے وہ صحبت اہل دل ان کی خاص بات یہ ہے وہ اہل دل اور اہل درد سے ان سے صحبت رکھتے ہیں اللہ والوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کے گفت و شنچ اور ان کی ہم مجلس یہ لوگ ہوتے ہیں اور باصالحان واہل ایمان نشیستان اور وہ نیک لوگ اہلیہ اور صاحبان ایمان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہاں جی ان کا نہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ آز بدان اور برے لوگ واہل بی سے دور باشن ان سے دور رہتے ہیں برے لوگوں سے ان کی صحبت سے بتتی لوگوں سے وہ دور رہتے ہیں اور پرہیز کنن ان سے پرہیز کرتے ہیں وہ بر مسلمانان اور تمام مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے بر مسلمان بے قدر وسط خود اپنی طاقت گنجائش کے مطابق مسلمانوں پر رحم کرتے ہیں ہم جو اللہ, اللہ والے ہوتے ہیں تو نبی رحمت کی امت سے محبت کرتے ہیں جب نبی سے محبت ہوگا تو نبی کو امت سے بھی ضرور محبت ہوگا ہاں جی لہٰذا وہ مسلمانوں سے پر اپنی گنجائش کے مطابق راہم کرتے ہیں وہ مواصلات نمایاں ان کے ساتھ ہمدردی کرتے وہ ہر قص راز ایشان مرتبہ خود ہے اور اس کے نزدیک ہر کس کے ہر شخص کے لیے اس کے نظر میں عزت ہے اس کے اپنے و مرتبہ کے لحاظ سے اس نظر میں عزت ہے حرمت ہے ہر شخص کو وہ اپنی نظر میں کسی کو ذلیل وخار نہیں سمجھتے ہیں ہر شخص کو اپنی نظر میں اس کے لیے ایک مرتبہ عزت اور حرمت ہے اور گناہ یشن از خدا آف جوین اور لوگوں کی گناہ کے لیے اور ہر شخص کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں اور وہ تمام مومنوں کے لیے ملّہ سے مخرت طلب کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور مسلمان یا غیبت نہ گناہ اور اس کی خاص خصوصیت یہ کہ مزمنوں کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ آج کے لوگوں کی عادت لوگ بنی ہوئی ہے دنیا آرائش و آسائش نہ جو دنیا میں اپنے لیے آرائش و آشائش آرام و راحت طلب نہیں کرتے ہیں ہاں جی وہ بے سیرت نیک مردان اور اللہ کے نیک مردوں کی سیرت پہ اور صالحان صالح لوگوں کے سیرت پہ وہ تعبیان اللہ کی پہرے نوی کی سیرت پر چلنے والے ان کے سیرت پہ چلنے والے ہیں ان کے تعین کی سیرت پر چلنے والے ہیں اللہ کے پیرے نبی کی سیرت اور کردار پر چلنے والے سالح اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہیں ایشان دوستی ہیں خدا و رسول بشر اور ان کا کسی سے دوستی اللہ رسول کی محبت میں ہوتی ہے وہ اپنی ذات کو میئرنی بنایا ہوا ہے دیکھتے ہیں جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں اس سے وہ دور رہتے ہیں تو ان کی دوستی جو ہے خدا و رسول ہے اس کی دوستی کے معیار دوستی شن دوستی خدا و رسول باشیں خدا و رسول کی دوستی ہے وہ خدا تعالی بس و شان در کلام مجید یاد کر جات اسے لیے اللہ تعالی نے بھی ان لوگوں کی صفات اپنی قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہیں اللہ کے اس کلام میں اللہ فرمات نم تحم <تصفح> اللہ قلوم تغوا لہم معرۃۃ الواج العظیم یہ وہ لوگ ہیں و لائک الزین امتحان اللّہ کلو جن کے دلوں کو اللہ نے آزمایا ہے تقوی کے لیے تغوا علامۃ علیہ وسلم اللّہ کی بخش سے وہ عجر النظیم اور بہت بڑا عجر ہے تو یہ ہیں اچھے اچھے خصوصیات ہیں جس میں مین چیز حمیر کا بینہمایا کہ یہ لوگ جو عائمِ البت علیہ السلام سے جو تصوف ہم تک پہنچی ہے تو مقدس یہ جی تعلیمات تصور کے عنوان سے اعلی عرفان اور معرفت کے عنوان سے ہم تک پہنچتے ہیں اس میں خاص خصوصیت جو ہے شریعت متحرک پر عمل کرنے والا صالح لوگوں سے محبت کرتے ہیں اعلی خیر سے محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ خیر خواہ ہے مسلمانوں پر وہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں ہاں جی اور ہر ایک کا اس کی نظر میں عزت ہوتا ہے اس کی نظر میں کوئی ہاں جی اس میں خودنمائی نہیں ہے اس کے اندر ریا نہیں ہے اس کے اندر عجب نہیں ہے تقبر نہیں ہے ہاں یہ سارے اچھی اچھی خوبیاں سے وہ بھرا ہوا ہے اور تمام بورے اخلاقیات سے وہ پاک اور منازع ہے کیونکہ تصوف کا بھی اصل مشن یہی ہے تصوف کے پاک نظریات پر ہے تصوف کا جو اخل تصوف کی جو ہے اولیاء اللہ کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ ایمانیات سے پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم یقین عم کے ساتھ ساتھ اخلاق میں کردار میں رفتار میں گفتار میں ہر چیز میں وہ جو ہے وہ اخلاق رفتار گفتار کے دان انتہا کرتے ہیں جو اللہ و رسول کو پسند ہیں اور تمام بورے اخلاقیات سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور پاک و نظر رکھتے ہیں تو عظین غلامی یہ وہ ہاں م... جی سالح برہ ہیں جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے نہ کہ آج کے دور کی طرف جو خود کے علاوہ باقی کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں ہاں جی صرف خود کو اللہ والا سمجھتے ہیں باقی سب کو گناہ گار فاسق و فاجل سمجھتے ہیں یہ اللہ علوں کا نہیں ہے اللہ کے نام پہ ذکر کے نام پہ آج کل جو ہے ہاں جی اللہ منجدوں میں رقص ہاں جی رقص ہو رہا ہے اور ذکر کے نام پہ ذکر کے اللہ کے توہین ہو رہا ہے مسجد کے توہین ہو رہا ہے ہاں جی یہ چیزیں ہمارے علمہ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے زینگرہ میں اللہ کو یاد کرنے سے انسان کے اندر آجیزی آتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی ذکر فکر سے اس کو رونا آتا ہے ہاں جی اس کے عدل خزو خوشو عزیزی آ جاتے ہیں بے شک شہزم گر بھی آ جاتے ہیں بے شک جو ہے خوف الہی سے وہ لرس اوچھتا ہے یا اچھی اچھی خوبیاں ضرور پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ ہاں جی, جی صحیح اللہ و پیامبر کے صحیح راستے پہ چلنے والے لوگوں کے لیے ان کی سیرت و کردار سے کہیں ہاں جی ذکر الہی سے رقص اور پیش حشرت بے جاغ جو ہے ہاں جی مستیاں ان پر تارینی ہوتی وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے خوف میں رہتے ہیں اللہ کے سیدھے راستے پر رہتے ہیں تو ہمیں انہیں کی روش و اختیار کرنے چاہے ذہن کرامین حضامل کمبیر آخر میں فرماتے ہیں اہل عرفان کو یعنی اہل تصوف کو اللہ کی پہچان رہنے والوں کو باعت ان کو ان لازم ہے ان نسخے کا دانستان میں نے یہ جو بارہ گورخ تصوف کا لکھا ہے اس نسخے کو صحیح جانے وہ اس پر صحیح پہچان تا احوال ہر طائفہ غزن تاکہ تصوپ کے جو بارن گور و ہے کے احوال کو جانیں تو ان میں سے جو صحیح راستہ ہے اس پر اس پر اس کے مطابق چلیں اور جو گمراہ گرو ہیں ان سے خود کو دور رکھیں اس لیے آپ فرماتے میں نے یہ رسالہ رکھا ہے تاکہ تصویر جو ایک مقدس ہے جو ہے عمل عبادات کا ایک مجموعہ ہے تعلیمات کا نام ہے وہ اس کا صحیح چہرہ باقی رکھیں اس کو صحیح خط پہ رکھیں اس کے جو صحیح اعلیٰ حق تصوب میں سے ان کے تعلیمات کو زندہ رکھیں اور باقی جو بتاتی گروہ ہیں ان کو اسلامی کے میں ہمارے مذہب کے اندر اس پاک دین کے اندر آنے نہ دے تاکہ اس لیے ان گروہوں کو جاننا ضروری ہے آخر میں آ فرماتے وسلام من طب خدا سلام ان تمام لوگوں کو جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں آخر فرماتے ہیں اس رسالے کو کاتب فرماتے ہیں یہ رسالے نوشت شد یہ رسالہ لکھا گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور حسن توفیع سے منگل کے دن دس سو چھیالیس ہجری میں ہاں جی، یہ کاتب نے لکھا ہے کاتب کا نام بھی لکھا ہے ہر عبدالعاصف بن گھر بندہ المنجنف الراجی جو امیدوار ہیں اللہ کے رحمت کا کا کیونکہ بادشاہ غنی ہے اس کے نام لکھا ہے محمد علی ابن محمد شالح غروی اپنے کاتب اپنے نام لکھتے ہیں تو اس طرح یہ کتاب چار خطام کو پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ سب بھی درست کو سنیں اور ان سے صحیح تصوف کے راستے کو پہچانیں جو علم اہلویت سانبر کھاتا ہوں اور ہمارے بزرگان سے ہم تک پہنچی علام کو صحیح دن سمجھ کر صحیح دن پر عمل کرنے کی توفیعہ تک